دو سلام اللہ جلّہ اعلیٰ اور رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بفضل ہی تعلیٰ آج ایک مرتبہ پھر ہم یہاں قرمت قرآن کانفرنس میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قرآن مجید میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو حضور کو عطا کیا گیا معجزے کے بارے میں عادت باری تالا کچھ یوں رہی ہے کہ جس دور میں جس چیز کا عروج ہوتا تھا نبی کا معجزہ بھی اسی قبیل کا ہوتا تھا مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کے فن کا عروج تھا گھر گھر جادو گر پائے جاتے تھے تو اللہ نے اپنے نبی حضرت موسی علیہ السلام کو جو موجرہ دیا وہ ایسا تھا جو جادو کے فخر کو توڑتا دکھائی دیتا ہے اثا دیا گیا جو چھوٹا بھی ہو جاتا ہے بڑا بھی ہو جاتا ہے کبھی پتے جھاڑتے ہیں کبھی بکریاں ہانکتے ہیں کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اندھیرے میں روشنی دیتا ہے اور جب ضرورت پڑے تو اس کو پھینکتے ہیں تو اجدہ بن جاتا ہے اور ان کی رسیوں کو نگل لیتا ہے سمٹتا ہے تو پھر اثا کا آسا نہ قد بڑا نہ وزن بڑا نہ حجم بڑا کیونکہ یہ جادوگری کے فن کا عروج تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو جو موجزہ دیا وہ جادو کے فخر کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے حضرت داود علیہ السلام کا دور دیکھیے یہ آہن گری کے فن کے عروج کا دور تھا لوہے کو گرم کر کے نرم کر کے اس کو ڈھال کر کے مختلف صورت ضروف بنانے کی عادتیں تھیں قوم کی اور مزاج تھا اللہ تع اللہ شانہو نے حضرت علیہ اسلام کو یہ مجزہ دیا کہ جب وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا پھر اس کی ذہنیں بناتے یا اور جو چیز بنانا چاہتے وہ بنا لیتے چونکہ لوہے کے فن کا عروج تھا تو جو مجزہ دیا گیا وہ اس دور کی مطابقت میں عطا کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے یہ طب یونانی کے عروج کا دور تھا حکیم بکرات سقرات حکیم افلاطون حکیم جالینوس ان لوگوں نے ہر مرض کی تدبیر تشخیص اور علاج معالجہ دریافت کر لیا تھا صرف تین امراض کا علاج ان سے نہیں ہو سکا تھا مادر زاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا باقی یونانی اطباء نے ہر مرض کا علاج دریافت کر لیا تھا جب حضرت عئیس علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عئیس علیہ السلام کے دور میں طب کا عروج تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو معجزات عطا فرمائے وہ یہ تھے کہ انہیں ید بیزا دیا اور انہیں یہ طاقت دی کہ جب وہ کسی نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی جب کسی کوڑی کے جسم پہ اپنا دستے نور پھیرتے تھے تو اس کو شفا مل جاتی تھی مردے کو ٹھوکر مارتے تھے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا تھا طب یونانی میں ان تین امراض کا علاج نہیں تھا تو اللہ نے اپنے نبی کو ان تین امراض کا علاج دے کر کے مبوس فرمایا مختلف انبیاء علیہ السلام کے ادوار اور ان کو دیے گئے معجزات اور اس دور کا بانک پن اٹھان اور عروج دیکھیے پھر مطابقت کیجئے آپ کو ایسا ہی ملے گا جس دور میں جس چیز کا عروج رہا ہے نبی کا معجزہ اس فخر کو اس افتخار کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا جب تشریف لائے جلوہ فراز ہوئے تو اس وقت زبان و بیان کا عروج تھا گھر گھر شاعر اور ادیب پائے جاتے تھے عرب اپنے علاوہ سب کو گونگا خیال کرتے تھے اور انہیں اپنی زبان اور اپنے بیان پہ اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ معجزہ قرآن دیا اور پھر ان کو کہا کہ اگر تمہیں ہم نے جو اپنے نبی کے سینے پہ نازل کیا ہے اپنے عبد خاص کو جو کتاب رحمت دی ہے اس میں اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت علا کے دکھاؤ اور اکیلے سے نہیں بلکہ جڑ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ اپنے حمایتیوں کو بلا لو اور پھر کہا اگر تم نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو گے علامہ جلال الدین سیوتی الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی سیدھا سا اور آسان سا کام تھا کہ قرآن کی مثل کچھ لفظ گھڑ لیتے لیکن یہ لڑائیاں ہوئیں یہ مقاتلہ ہوا یہ جنگیں ہوئیں اتنا کچھ ہوا اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ قرآن مجید کے اس دعوے کا وہ جواب نہیں لا سکے اور قرآن نے جو چیلنج کیا تھا اس چیلنج کو وہ قبول نہیں کر سکے وہ اہل زبان تھے شاعر تھے ادیب تھے اور وہ اپنے زبان و بیان پہ ناز کرتے تھے تو قرآن مجید کی صرف ایک صورت کا مقابلہ کہا گیا تھا اور صورت لازمینی کے کوئی بہت سارے رقوات پہ مشتمل ہو تین آیات پہ مشتمل بھی ہو سکتی تھی لیکن وہ نہیں لا سکے اور چودہ صدیاں گزر گئیں آج بھی دنیا کے اوپر عربی جاننے والے مستشرقین موجود ہیں جو اسلام کے خلاف دن رات کوشہ ہیں لیکن آج بھی قرآن مجید کا مثل نہیں لا سکتے اور نہ لایا جا سکتا ہے یہ قرآن کا وہ دعویٰ ہے جو کل بھی موجود تھا اور قرآن کے اوراق میں آج بھی موجود ہے جب کوئی بندہ مقابلہ نہ کر سکے تو پھر لڑائی پہ اترتا ہے جب گفتگو دلائل سے بات نہ کر سکے تو پھر گریبان پکڑتا ہے یہ دنیا کے اوپر ہم نے یہی دستور دیکھا ہے یہ بد بخت اور ملون پادری نے جو انتہائی بدبودار اور متافن کام کیا ہے کہ کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک نسخے کو آگ لگائی تو یہ اصل اس کی بے بسی کی دلیل ہے کیونکہ اس کتاب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس سے قبل انہی یہود و نصارہ نے مل کر کے ڈاکٹر شروش کو ملینز اور بلینز ڈالر دے کر کے اس کو جو ہے وہ کتاب رحمت قرآن مجید کے مقابلے کے لیے ابھارا اور اس نے مسلسل سات سال کی محنت کے بعد الفرقان الحق کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہم نے قرآن مجید کا مقابلہ کر دیا ہے اور جو قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ ایک صورت لاؤ ہم اس کتاب کے مقابلے میں پوری کتاب لے آئے ہیں تو ڈاکٹر شوروش کی یہ کتاب جس کو الفرقان الحق کے نام سے آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پوری دنیا کے اوپر اس کتاب کو پہنچایا اور اس پر اربوں کھربوں روپے انہوں نے صرف کیے دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کی لائبریریوں میں پہنچایا اور مختلف جرائد اور رسائل کے اندر ان کو چھپوایا اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا لیکن جب اہل علم نے اس کتاب کو جس کا نام الفرقان الحق رکھا جب دیکھا تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ کہاں قرآن کی عظمت اور کہاں یہ بے تکی باتیں قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکا اور دنیا کے جتنے بھی دانش بھر تھے انہوں نے اس کتاب رحمت قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا اور اس فرقان حق کو جو خرافات کا مجموعہ تھی اور بہت جگہ پہ قرآن مجید کے الفاظ کا چربہ کیا گیا تھا اس کو رد کر دیا گیا مغرب آئے دن اس طرح کے مکرو افعال کا ارتقاب کر کے وہ کیا چاہتا ہے آزادی اظہار کے نام سے جو تماشا کیا جاتا ہے ابھی حال ہی کے اندر کسی نے اوباما کو بن مانس کی اولاد کہہ دیا تو وہاں شور مچا ہوا ہے آپ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں شور مچا ہوا ہے کہ وہ شخص جس نے یہ بات کہی ہے وہ مستعفی ہو جائے اس نے اوباما کی آبرو پہ حملہ کر دیا اور اس کو بن مانس کی اولاد کہہ دیا اور ذرا غور کیجئے تو یہ جو مغرب کے لوگ ہیں ان کا نصب تو ویسے معلوم ہے ہی نہیں یہ مجہول النصب ہیں اور ان کو یہ اگر بات کہہ دی تو برا مان گئے تو اگر ہمارے آقا کی توہین ہوتی ہے تو ہم اگر جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں تانہ دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ آزادی اظہار پر قدر لگانے کی کوشش کرتے ہو لیکن شاید مغرب بھول گیا ہے لوگ تو آکسیجن سے سانس لیتے ہیں لیکن جو حضور کے غلام مسلمان ہیں وہ عشق رسول سے سانس لیتے ہیں ان کا جینا مرنا حضور کے نام ہے اور وہ یہ گوارا نہیں کرتے اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے پیغمبر کی توہین کرے تو اس وقت پوری دنیا کے اوپر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس میں مسلمانوں کے جذبات کو مردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں یہ جب ناموس رسالت کے حوالے سے یہاں گفتگو ہوئی تھی آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ہمارے مفکرین اس حوالے سے پریشان بھی ہیں چونکہ ایک بات کو جب بار بار کیا جائے تو پھر احتجاج کا وہ زور باقی نہیں رہتا اس لیے وہ بار بار چرکے لگا کر کے ہماری غیرت کی اس چنگاری کو جو ہے وہ بجھا دینا چاہتے ہیں لیکن پریشانی اپنی جگہ پہ لیکن اس امت کی کوکھ ابھی بھانج نہیں ہوئی جب زبانیں کھلنے لگے گی اور ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی اپنے نبی کی اور اپنے محبوب کی آبرو کی حفاظت کے لیے علوہی اہتمام بھی کرتا رہے گا وہ تو اتنا غالب ہے کہ بابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے <تصفح> وہ تو لنگڑے مچھر سے نمرود کے فخر کو توڑ دیتا ہے اور آپ یہ تاریخ نوٹ کریں کہ گستاخان رسول کو جن لوگوں نے کیفرے کردار تک پہنچایا ہے وہ بڑے بڑے علماء ماں اور فوکہ نہیں گزرے کوئی لوہار کی دکان سے اٹھا اور کوئی جو ہے وہ پولیس کا ایک عام ملازم تھا اور اس نے حد کر دی تو جن لوگوں نے بھی یہ کام کیے ہیں تو وہ کوئی علماء اور بڑے بڑے صلیح نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جو لوگ حضور کی توہین میں اپنا منھ کھولے تو اللہ تعالیٰ جلّا شان ہو ایسے لوگوں سے جو ہے ان کا کلا کما کروا دیتا ہے اور دنیا کو یہ بتلا دیا ہے کہ اگر تم کسی کے مذہب اور عقیدت پہ حملہ کرو گے تو پھر کسی کی کوئی سیکورٹی باقی نہیں ہوگی اور بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے تخت و تاج والے جن کی اتنی لمبے زبانیں ہو گئی تھیں ایک قدم اٹھایا ہے جو ہے وہ پولیس کے ایک ملازم نے جس کو ممتاز قادری سے دنیا یاد کرتی ہے اور پھر اس کے ایک قدم سے ساری زبانیں اندر چلی گئی ہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی آپ حفاظت کروانے والا اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہم نے یہ ضرور یہ اجلاس یہ اجتماعات یہ کانفرنسیں یہ جلوس یہ جو کچھ کیا جاتا ہے یہ غیرت کو بیدار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے ایک ایسا طبقہ بھی معاشرے میں پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ وہاں وہ سلسلہ ہو گیا تمہارا اس کانفرنس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا تمہارا جلوس نکالنے سے کیا فائدہ ہوگا لیکن اس سے ہم اپنے آپ کو بیدار رکھتے ہیں وہ پہرے دار رات کو جب پیرا دیتا ہے نا تو آواز دیتا ہے کہ جاگو جاگو تو اگر لوگوں نے جاگنا تو تجھے کے پیسے کیوں دیتے ہیں اصل وہ جاگو جاگو کہہ کے اپنے آپ کو بیدار کر رہا ہوتا ہے اور اپنے جاگنے کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس موقع پہ اپنے جاگنے کا ثبوت فراہم کرنا ہے اور اس نعرے کو بلند کرنا ہے کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لیں گے اس پیغام اس کتاب رحمت کے نور کو جہاں تک ممکن ہو ہم نے پہنچانا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے اس کتاب کو مٹایا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ شاخ بل ہو وا مجید فی لوہ محفوظ یہ موزز عزت والی کتاب ہے اور لوہے محفوظ میں رکھی گئی ہے حفاظت میں ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کو مصاحف سے بھی ختم نہیں کیا جاتا ایک مصحف کو آگ کوئی لگا دے گا تو قرآن مجید تو ایک دن کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں چھپ رہا ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسا منصوبہ کوئی تلاش بھی لے کہ پوری دنیا پر سے مصاحف کو ختم کر دے لیکن کیا یہ کتاب حفاظ کے سینوں سے نکالی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا یہ ذمہ اپنے لے اوپر لیا کہ اس کتاب کی حفاظت جو ہے وہ اپنے اوپر لی اور ہزاروں نہیں سینکڑوں نہیں لاکھوں حفاظ اس وقت روئے زمین پہ موجود ہیں اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی اس انداز سے حفاظت ہوتی ہے دنیا کی کوئی کتاب چاہے وہ الہامی ہو چاہے وہ غیر الہامی ہو دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کتاب اس قدر محفوظ ہے یہ صرف اعزاز قرآن مجید کو ہے اور پھر صدیاں گزرنے کے بعد اس کتاب کے اندر تحریف راہ نہیں پا سکی اس کتاب کو کھولو تو پہلا جملہ یہ ہے ذالکل کتاب و لا غیبا فی حضرت امام شافی نے ایک کتاب لکھی ارسالہ میرے پاس موجود ہے جب رسالہ لکھی تو آپ کے ایک شاگرد نے ان کے سامنے اس کتاب کو اسی بار پڑھا اور ہر بار وہ کسی نئی غلطی سے متنبے ہوئے اور فرمان لگے اس زبر کی جگہ یہ کر دو اس لفظ کی جگہ یہ لفظ کر دو اس حرف کی جگہ یہ حرف کر دو تو آپ کے سامنے اسی مرتبہ ارسالہ پڑھی گئی اور اسی مرتبہ آپ نے اصلاح دی کہ یہاں یہ بدل دو یہاں یہ بدل دو جب اسی مرتبہ وہ کتاب پڑھی جا چکی اور ہر بار کسی نئی غلطی سے متنبہ ہوئے تو امام شافی فرمانے لگے دا ہو چھوڑ دو شافی کی کتاب کو یہ حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو حاصل ہے آہ آہ آہ کہ اس میں کوئی غلطی موجود نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واضح فرمایا کہ لاؤ اس کی مثل ایک صورتِ لا کے دکھاؤ ہمارے درسِ نظامی میں ایک کتاب ہے جو داخل نصاب ہے الملقات الصب یہ عربی ادب سیکھنے کے لیے طلبا کو پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ عربی کے مزاج کو اور لغت کو اور فضاحت و بلاغت کو سمجھ لیں یہ سات کثیدے ہیں جو کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکے ہوئے تھے اور فتح مکہ کے دن اتارے گئے اور فرمایا گئے انہیں محفوظ کر لو یہ عرب کا بہترین ادب ہے آج ہمارے درس نظامی کے مدارس کے اندر یہ کتاب سبکن پڑھائی جا رہی ہے یہ سبا ملاقات کیا ہے عرب ہر ہفتے کو کعبۃ اللہ کے پاس صحن حرم میں جمع ہوتے اور ان کے شعرا قصیدے لکھ کے لاتے باقاعدہ منصفین بیٹھتے جو قصیدہ سب سے اچھا ہوتا اعزاز کے لیے اس کی عزت افزائی کے لیے اسے کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکا دیتے اگلے ہفتے پھر زور آزمائی کر کے تباہ آزمائی کر کے آتے جو قصیدہ سب سے بہتر قرار پاتا پہلے سے لٹکے ہوئے اسے موازنہ کرتے اگر اس سے بہتر ہوتا تو اس کو لٹکا دیتے ورنہ وہ کصیدہ اپنی جگہ پہ لٹکا رہتا اس طرق اللہ کی دیوار سے سات قصیدے لٹکائے جا چکے تھے کہ حضور کے سینے پہ سورت الکوثر نازل ہو گئے صحابہ نے عرض کی حضور آج جب وہ قصائد لے کے آئیں ہمیں اجازت ہے ہم سورا کوثر پیش کر دیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کر دینا تو جب وہ قصائد لے کر کے آئے اور انہوں نے پڑا داد وصول کی منصفین نے فیصلہ دیا کہ یہ قصیدہ سب سے اچھا ہے تو مسلمانوں نے سورت الکوثر کو پیش کر دیا جب انہوں نے دیکھا تو اس کی معنویت اس کی شان و شوکت اس کے لفظوں کا شکوہ اس کا آہنگ اور جمال اس کا صوتی تاثر دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ آج کی اس مجلس میں سب سے بہتر کلام جو ہے یہ سورت القوسر ہے سات کسیدے لٹکے ہوئے تھے اور آٹھویں صورت کوسر لٹکا دی گئی شعراء کے لیے چیلنج بن گیا کہ ایک ایسی سورت جو تین آیات پر مشتمل ہے پھر منسوب یو شخص سے جو دین دھرم میں ان کا مخالف ہے اگلے ہفتے پورا زور کلام صرف کر کے آئے لیکن ایک سے ایک بڑھ کر کسیدہ تھا لیکن سورا کوسر کا جب مقابلہ آیا تو سورا کوسر کا مقابلہ نہ کر سکے تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے شعراء جڑ مل کے بیٹھ کے بدائے صنائے کا استعمال کر کے رفظوں کی تراش خراش کر کے کیسے کیسے خوبصورت کلام لکھ کر لاتے رہے لیکن سورا کوسر کا مقابلہ نہ کر سکے سات مہینے تک کعبہ کی دیوار سے سورا کوسل لٹکی رہے تیرے سامنے یوں دبے لچے فس عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ قرآن کا مقابلہ کر سکے اب ہوا کیا ایک شاعر نے کہا کہ میرے ہاتھ میں قلم دو قلم دیا گیا لکھا ہوا تھا انا آتئینہ کل کوسل فصول رب کا ونہر ان ناشانیا کا ہوا اب اس نے آگے لکھا ماحذا کلام الباشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے اگر کسی بشر کا ہوتا تو ہم ضرور اس کا مقابلہ لاتے اب تین آیتیں سورت کی اور چوتھا اس شاعر کا جملہ ہے جو اس کے وزن پہ اس نے لکھ دیا اب جو بھی آتا ہے اس کو دیکھتا ہے ایک دور دراز علاقے سے شاعر آیا کابۃ اللہ کا طواف کیا ساتھ کسی لٹکے ہوئے پڑے آشش کر اٹھا لیکن جب سورا کوسر پہ, پہ پہنچا تو حیرت کی انتہا نہ رہی اتنا جامع اور خوبصورت کلام لیکن جب چوتھے جملے پہ جاتا ہے تو اٹک جاتا ہے پھر پیچھے سے آ کے پڑھتا ہے چوتھے پہ جا کے اٹک جاتا ہے پھر اس نے کہا کہ مجھے قلم دو قلم دیا گیا تو اس نے چوتھے جملے پہ لکیر کھینچی جی اور اپنی جانب سے پانچواں جملہ لکھا لکھا ہوا تھا انا آتنا کل کوسر فصول رب کا ونہر اننا شانیہ ما ہاذا کلام البشر تو اس نے چوتھے پہ دکیر کھینچ کے آگے پانچ میں لکھا ولاکن ہاذا کلام البشر یہ پہلے تین کسی بشر کے نہیں چوتھا مجھے کسی بشر کا ہی لگتا ہے تو یہ قرآن کا اعجاز ہے یہ قرآن کی شان ہے کہ اگر اس کی کوئی مثل لانا چاہے بھی تو قرآن کی مثل نہیں لا سکتا اور یہ قرآن کا چیلنج چودہ صدیاں قبل بھی موجود تھا اور چودہ صدیوں کے بعد آج بھی موجود ہے قرآن کا مقابلہ کرنے والے نہ دنیا کے ادیبوں کو اکٹھا کریں دنیا کے عربی شاعروں کو اکٹھا کریں اور جو ہے وہ شیخ احمد کے پاس بیٹھ کر کے مستر ہیمفر نے بھی تو سیکھی تھی عربی اور کتنے کتنے مستشرقین نے علمائے عرب کے پاس بیٹھ کے عربی میں مہارت حاصل کی لیکن آج تک قرآن کا مقابلہ نہیں لا سکے یہ اس کتاب کی شان ہے اور یہ اس کتاب کی عظمت ہے کہ اس کتاب کا مقابلہ نہ کوئی کل لا سکا اور نہ کوئی آج لا سکا دنیا کی ناکامی ہے اس میں کہ قرآن کا مقابلہ نہیں لا سکتے اور کتاب رحمت قرآن مجید اپنا نور آج بھی بانٹ رہا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ ایک بندے نے اٹھ کے جوش میں آ کے ایک نسخے کو آگ لگا دی ایسا نہیں ہوا بلکہ دنیا کے اوپر ہمارا کردار تو مسخ ہو گیا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں علماء کا بھی مسلم عوام کا بھی ہمارا کردار مشق ہو چکا ہے آج ہمارے کو دیکھ کر کے لوگ اسلام نہیں لا رہے بلکہ ہمارے کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے دور ہٹ رہے ہیں میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا سوامی لکشمن پرشاد کا انٹرویو کسی زمانے میں کہ اس نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھی ہے عرب کا چاند اس نام سے اور اس کو کہا گیا تھا کہ تم مسلمانوں کہ نبی کی سیرت لکھی لوگ اس کو پڑھ کے ایمان کی تازگی پاتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو گیا تو اس نے دو لفظی جواب دیا تھا اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے نبی کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو پھر میرا جی چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں لیکن جب ان کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں ہمارا کردار تو لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور یہ یقینی اور طے شدہ بات ہے آج اگر کوئی دنیا کے اوپر لوگ اسلام لا رہے ہیں وہ ہمارے کردار سے نہیں لا رہے وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اور صوفیہ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اسلام لا رہے ہیں امام غزالی کو پڑھ رہے ہیں شیخ ابو طالب مکی کو پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو پڑھ کے وہ اسلام لا رہے ہیں اور قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں اور اس سے ان کو فیض مل 911 ہے نائن الیون کے واقعہ کے بعد امریکہ کے بک اسٹالوں پہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے اب مغرب کے جو ہے وہ بنیاد پرست لوگ ہیں وہ گھبرا گئے کہ اب اس اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا نہیں جا سکتا چونکہ یہ قرآن ہمارے نبی کا زندہ موجزہ ہے اقبال علیہ رحما نے کہا تھا آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت یزالستو قدیم اقبال کہتا ہے کہ یہ کتاب زندہ ہے یہ ہمیشہ زندگی بانٹے گی جب امت مزدہ بھی ہو جائے گی یہ کتاب پھر بھی زندہ ہوگی اور آج امت کا حال واقعی ایسا ہے اگر باتیں تلخ نہ ہوں تو کروں اگر آپ شکوا نہ کریں تو دو چار باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج آج جو ہماری حالت ہے وہ بڑی ناگفتہ بے ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان اور انڈیا کے اس میچ میں میچ ہار گئے بڑا دکھ ہوا مجھے بھی ہوا آپ کو بھی ہوا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ ہمیں دکھ ہونا چاہیے تھا انڈیا ہمارا عزلی دشمن ہے اور وہ بدبخت ہے اور ہمیشہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اس نے ہمیشہ کوشش کی لہٰذا اس کی جیت بھی ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے اور پاکستان کی ہار بھی ہمارے لیے جو ہے وہ باعث عذیت ہے لیکن ایک کھیل کو کھیل کی حد تک ہی رہنا چاہیے لیکن ہم لوگوں نے جو کچھ کیا اس سے تو لگتا تھا یہ بڑی زندہ قوم ہے لوگوں نے اینٹیں مار کے اپنے آپ کو زخمی کیا فیصل آباد میں اخبارات آپ نے دیکھے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ خودکشی کی کوشش کی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دیواروں سے ٹکریں ماری سکرینیں توڑ دیں اور 6 سے سات تک لوگ جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے جو ہیں وہ مر گئے اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے دکھ کی کیفیت جو ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے میں کہتا ہوں یہ بڑی غیرت مندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور بڑے جوش و غضب کی کہانی ہے جو میری قوم نے رقم کی ہے میں کہتا ہوں کہ ایک کھیل ہار گئے ہم اس وقت تو ہمیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اس وقت تو ہم اپنے چہرے پہ اور اپنے منہ پہ میٹے مار رہے ہیں اس وقت تو ہم جو ہے وہ ٹیلی بند کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ پاکستان کی ہار کا منظر نہیں دیکھا جا سکتا اس لیے ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ آف کر دیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس دن ریمر ڈیبس کو لے کے جا رہے تھے امریکی گنڈے اس دن تو کسی نے سکرین بند نہیں کی کہ یہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا اس دن تو کسی نے اسکرین نہیں توڑی پاکستان میچ ہار گیا تو اپنے آپ کو اینٹے مارے اور ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں لوگوں کو جب کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی تھی اس دن تو کسی ایک کو بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا اس دن تو کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ اس کی زندگی زیر و زبر نہیں ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے اوپر عذاب مسلط ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم تاؤس و رباب کو اولیت دے چکے ہیں اور شمشیر و سنان کی زندگی جو ہے اس کو خیر آباد کہہ چکے ہیں اور ہم ایک کھیل کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ وہاں اپنی جان جیسی متائ عزیز بھی وار رہے ہیں اور کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی پورے جہان کو آگ لگ جانی چاہیے تھی لیکن جو ہے وہ چین سے لے کر مراکش تک اور پوری دنیا کے اوپر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں یہ چاند مذہبی ذہن اور سوچ رکھنے والے لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں باقی لوگ اپنے آفیت قدوں میں تھے کیا قرآن کا ان کے ساتھ ربط نہیں ہے میچ کے وقت تو ساری قوم دیوانی ہو گئی تھی ساری قوم میں کہتا ہوں پاگل ہو گئی ہوئی تھی اور جو بعد میں حال ہوا قوم کا اور جس طرح کے قوم کے جذبات دیکھنے میں آئے وہ تمہارے جذبات جو ہے کتاب رحمت قرآن مجید کو جب آتش زدہ کیا گیا تھا اس وقت تمہارے مذہبی جذبات کہاں گئے ہوئے تھے اس وقت تمہاری کیفیتیں اس طرح دیکھنے میں کیوں نہیں آئی شاید مغرب تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا اور اس نے چیک کر لیا کہ تمہارے نزدیک میچ کی اہمیت زیادہ ہے اور کتاب رحمت کو آگ لگ جائے تو اس کو تمہارے نزدیک جو ہے وہ اہمیت تم نہیں دیتے ہو اس لیے اس نے دوبارہ اعلان کیا کہ آپ اس کے چھ ہزار نسخے بھی جلائے جائیں گے اور ہر مسجد کے سامنے یورپ کے اندر جو ہے اور امیرکا کے اندر جو ہے وہ ہم مظاہرے بھی کریں گے اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ قوم جو ہے وہ قوم مردہ ہے لیکن اس بجی ہوئی راک کے اندر بھی چنگاریاں موجود ہیں بعض کا شخص پوری قوم کا کفارا ادا کر دیتا ہے لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اندر آپ خود اتر جائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں چلو ساری زندگی نہیں میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بچپن سے لے کر آج تک بوڑھے بھی موجود ہیں جوان بھی موجود ہیں جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے کتاب رحمت کی آتش زدگی کا واقعہ ہوا ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں تلک سوال ہے جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے اس دن سے لے کر آج تک تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے مجھے بتاؤ کہ آپ نے قرآن کے لیے کیا کیا ہے مجھے اس سوال کا جواب دو باقی پچھلی زندگی کا سوال میں نہیں آپ سے کرتا جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا اس ایک مہینے میں آپ لوگوں نے قرآن مجید کی خدمت اور قرآن مجید کے لیے کون سی نوکری سر انجام دی اور کیا کیا اس کے لیے اگر کچھ کیا ہے تو آپ کو مبارک ہو اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر اپنے اندر اتریں اور آج عزم کر کے ارادہ کر کے عہد کر کے جائیں کہ جو زندگی بیت گئی بیت گئی آئندہ زندگی کے جو تھوڑے سے دن ہے یہ قرآن کی نوکری کرتے رہیں گے اس قرآن کے نام لگا دیں گے جو نوجوان کمپیوٹر جانتے ہیں وہ صبح و شام جو ہیں وہ قرآن مجید کی عظمت کے موضوع پر اور قرآن مجید کی تعلیمات کو جو ہے وہ مختلف اب آپ ذاتی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو بنا کر جو ہے وہ دنیا کے آگے پہنچائیں نہیں تو یوٹیوب کے اندر ڈالتے چلے جائیں ایک طوفان بپا کر دیں اس وقت دنیا کے اوپر چھ ارب انسان بستے ہیں جس میں ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چوتھا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے تو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور اگر ہم راست اقدام ہو جائیں اور کسی معاملے میں اپنا رخ سیدھا کر لیں تو کفر کو جو ہے وہ راستہ نہ ملے دم دبا کر بھاگنے کا لیکن دشمن اگر دلیر ہے اور شعر ہے تو وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے ہم نے کبھی شعوری طور پہ بھی کچھ نہیں کیا ہے یہ زمانہ جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے اس لیے ہم نے اس حوالے سے اپنے کردار کو یہ مؤثر ترین کردار ہے جب تلوار اٹھانے کا اور جب وہ حالات آئیں گے تو اس کے لیے بھی ہم نے عملی طور پہ تیار رہنا ہے لیکن سرے دست جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے اندر ایسا اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ جائے گا اس لیے ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب صالح حکمران کا سایہ ہمارے اوپر آئے اور پھر امت مسلمہ کا جو قائد ہے وہ جہاد کا اعلان کرے اور پھر جب وہ اعلان ہوگا یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں یہ اعلان پاکستان سے ہوگا جو حضور نے غزبۂ ہند کی بشارت دی ہے اس جنگ اسلام کا جس کو حضور نے غزوہ ہند کہا اور پھر یہ بھی لطف کی بات ہے میں نے ایک سال قبل فیصلہ بات میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضور شریک ہوتے ہیں جس میں حضور شریک نہیں ہوتے وہ غزوہ نہیں ہوتا وہ سریا ہوتا ہے اور آپ نے کہا کہ غزوہ ہند میں نے کہا حدیثوں میں بھی غزوہ آیا ہے اس لیے میں غزوہ کہہ رہا ہوں لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں میں نے کہا کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور شریک ہوں تو جو قربے قیامت میں پاکستان سے لوگ اٹھ کے جنگ کریں گے وہ غزوہ اس لیے ہوگا کہ حضور اس میں شریک ہوں گے حضور اس میں شریک ہوں گے پاکستان کی روحانی ڈائری دیکھیں جب پینسٹھ کی جنگ لگی ہے تو وہ خدام جو حضور کے روضۂ کے آس پاس جاڑو دیتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور ماں پانچ اصحاب کے روزہ انور سے نکل رہے ہیں اور حضور نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے اور اسلے پہنے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو حضور آپ اس وقت جنگی لباس میں کہاں جا رہے ہیں رات کا موقع ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں اور پھر پاکستان کی نئی دنیا کی عسکری تاریخ کا یہ عجوبہ ہے کہ صرف تیس سیکنڈ کے اندر ہم نے انڈیا کے تین جہاز گرائے تھے تین منٹوں میں نہیں صرف تیس سیکنڈ کے اندر آدھے منٹ میں ہم نے انڈیا کے تین جہاز مار گرائے تھے مجھے بتاؤ کہ یہ کسی جدید ٹیکنالوجی کا کمال تھا یا محمد ربی کی تائید کا کمال تھا یہ <تصفيق> پاکستان کی تاریخ ہے یہ پاکستان کی روحانی ڈائری ہے حضور نے پینسٹھ میں ہماری مدد کی اور جب غزوہ ہند ہوگا اس وقت بھی حضور کی تائید ہمیں حاصل ہوگی اور یہاں سے حریت کے قافلے نکلیں گے اور پھر وہ پہلے دہلی کو کیپچر کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا گروہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ملے گا وہ ترک گروہ ہوگا ترکی ساتھ ملیں گے اور پھر یہ دونوں فوجیں اکٹھی ہو کر کے بیت المقدس پہ اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے اور پھر وہ وقت آئے گا کہ کافر چھپنے کے لیے جگہ تلاش کریں گے تو انہیں جگہ ہی نہیں ملے گی آج تو ہم رسوا ہو رہے ہیں نا پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا ایٹم بم ہمارے ہاتھ میں ہوگا میزائل ہمارے ہاتھ میں ہوں گے پھر ورلڈ آڈر بھی ہمارا ہی چلے گا بس دنیا کے اوپر اگر کوئی جھنڈا اونچا ہوگا تو وہ میرے محمد کا ہی اونچا ہوگا سبحان انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے وہ آنے والا ہے اگر اپ دنیا کے 56 57 58 اسلامی ممالک اس وقت تجزیہ کریں تو اس وقت دنیا کے اوپر اگر کوئی فوجی پاور تو وہ دو ہی ملک ہیں ایک ترکی اور ایک پاکستان سبحان باقیوں کی جو ارمی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور حضور علیہ الصلوۃ نے جو بشارت دی تھی کہ ہندوستان سے لوگ اٹھیں گے پھر ترک کے پاکستان یہ بات آپ کو بتاؤں کہ دو طرح کے لوگ ہوں گے موت سے اب بچ نہیں کوئی سکے گا جو حالات ہونے والے ہیں. لیکن کچھ لوگ کتے کی موت مریں گے کچھ شہادت کا تاج پہنیں گے اس لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شہادت کی موت کو قبول کرنا ہے یا کہ ہم بز دلوں اور کتے کی موت کو قبول کرنا ہے یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے مرنا تو ہے اس سے بچ نہیں سکیں گے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کے اندر تاوت کا جھنڈا اٹھانا ہے یا محمد عربی کا جھنڈا اٹھانا ہے تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے اور مل خصوص میں نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ نوجوانوں تم اپنی زندگی کا رخ بدلو میں کہتا ہوں زیادہ وقت نہیں جتنا وقت تم بیٹ بلے کو دیتے ہو اور کھیل کے میدان کو دیتے ہو اتنا وقت قرآن کو دے دو جتنا وقت تم کرکٹ کو دیتے ہو اتنا وقت رسول اللہ کی امت کو دے دو صرف اتنا وقت کر تم دے دو جتنا وقت صرف کرکٹ کو دیتے ہو ارادہ کر لو آج اتنا وقت آج کے بعد قرآن کو دیں گے اگر عزم کریں اگر سو نوجوان بھی یہاں سے عزم کر کے اٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیال کے اندر ایک اسلامی انقلاب اپا ہو جائے گا اور میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ تین سو تیرہ نوجوان تیار ہو جائیں ہر شہر سے ہر بستی سے اور پھر وہ لمحے آنے والے ہیں کہ جن لمحوں کے اندر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا ہوگا انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے موت سے چھٹکارا تو کسی کو نہیں ہوگا لیکن یہ آزو کرو کہ اللہ ہمیں شہادت کا تاج نصیب فرمائے آبرو کی زندگی نصیب فرمائے اور آبرو کی موت نصیب فرمائے اللہ اکبر اس کتاب رحمت کے جو حق ہیں ہم ان کو ادا کریں میرا میری میری میرے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں میرے میرے گلے پر بھی اثر ہے لیکن میں کیا کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو حالات ہیں میری زبان وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جو میرے دل کے اندر ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں چوکوں اور بازاروں میں جا کے چیخوں اور شور کو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں اور دنیا کٹھی ہو جن کو کہوں کہ ایک مجذوب کی آواز سن لو ایک پاگل کی صدا سن لو شاید کہ تمہیں یہ دوبارہ کوئی بتانے والا نہ ہو آ اٹھو قرآن کا پرچم تھام لو یہ تمہیں موقع تقدیر نے ایک بار اور دیا ہے قدرت بار بار موقع نہیں دیا کرتی یہ تمہیں موقع دیا ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے قرآن مجید کی آتش زدگی کا کہ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا کوئی حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اب بھی اگر نہ اٹھے تو شاید ہمیں تاریخ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ جلا شان ہو ہمیں کتاب رحمت کی نوکری کی توفیق نصیب فرمائے اس کتاب رحمت قرآن مجید کے ہمارے ظلمے جو ہیں وہ چھ حق ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے پہلا حق اس کتاب کا کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے اور یہ غیر مخلوق ہے مخلوق نہیں ہے اب اس وقت مجھے مام احمد بن حنبل یاد آئے اس کتاب رحمت پر پہلے بھی حملے ہوتے رہے چونکہ امت مسلمہ کا اثاثہ یہ کتاب ہے اقبال کہتا ہے گر تو می خاہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآں زیستن اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو جی نہیں سکتا ہے یہ امت مسلمہ کا نصاب ہے نصاب امت مسلمہ کا مرکز بیت اللہ اور گنبد خضرہ ہے اور ان کا نصاب قرآن مجید ہے میرے کارواں حضور ہیں اس لیے ہدایت کے ان چشموں کو اوباما نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ مکے اور مدینے دو بستیوں کو مٹا دیں تو دنیا پر امن قائم ہو سکتا ہے دوسرا حملہ خاکوں کے ذریعے انہوں نے حضور کی ذات پہ کیا تھا اور تیسرا حملہ اب انہوں نے قرآن مجید پہ کیا ہے اور یہی ہمارے مراکز ہیں کعبۃ اللہ گمبد خضرہ یہ ہمارے مراکز ہیں اور حضور ہمارے میرے کارواں میرے کارواں ہے میر حجاز اپنا اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا تو حضور ہمارے میرے کارواں ہیں ان پر حملہ کیا گیا ہمارے ان مراکز پہ حملہ کیا گیا اب قرآن مجید پہ حملہ کیا یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ یہود و نصارہ کی ایک باقاعدہ جو ہے وہ ان کا تھینک ٹینک کام کر رہے ہیں کہ ہو کر مسلمانوں کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے اور اگلی پلاننگ ہماری کیا ہوگی اس کے مقابلے میں ہمارے تھنک ٹینک موجود نہیں ہیں لیکن جہاں جہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کا در دیا ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ ایسے اسباب پیدا کرے کہ غیرت مند حکمران آئے اور پھر امت کے لیے کوئی لاہے عمل تیار کیا جائے ورنہ وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے سمن ہے سبزہ ہے باد سہر ہے مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم یہاں کا لالہ بے سوز جگر ہے اللہ امت کو کوئی قیادت صلاح الدین ایوبی جیسی عطا فرما تو بات کر رہا تھا کہ اس کتاب رحمت پر پہلے بھی حملے ہوئے سب سے پہلا حملہ موتضلا نے کیا انہوں نے کہا یہ قرآن مخلوق ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ خالق کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے اس جرم کی پاداش میں چونکہ وقت کے حکمران بھی موتضلا کے ہم نوا ہو گئے اور امام احمد بن حنبل کو اس جرم کی پاداش میں پکڑا گیا جب امام کو جیل میں لے جایا گیا تو کالا کالا رسول اللہ کے ماحول میں پلنے والا امام انہوں نے کبھی کوڑے تو کھائے نہیں تھے لیکن جب جیل میں جا کے امام کو کوڑے مارے جاتے نا تو امام آگے سے کہتے اللہ مغفر لبن الحسن اے لہ ابن حسم کی مغفرت کر دے جلاد نے روک کے پوچھا کہ حضرت یہ ابن حسب تو عرب کا مشہور ڈاکو ہے تو آپ اس ڈاکو کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں جب بھی کوڑا لگتا آپ کہتے اللہ مغفر لے ابن البن الحسم اللہ ابن حسم کی مغفرت کر دے تو لوگوں نے کہا کہ ابن حسم تو ڈاکو ہے اور آپ اس ڈاکو کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو حضرت امام احمد بن حبل کا جملہ سنیے امام محمد بن حبل فرمانے لگے ہے ڈاکو لیکن بات بڑی پتے کی کر گیا کہا کیا ہوا کہا جب میں جیل میں آ رہا تھا تو یہ سزا بھگت کے جیل سے واپس جا رہا تھا تو دروازے پر ملاقات ہو گئی تو مجھے دیکھ کے حیران ہو گیا کہنے لگا حضرت آپ جیل میں آ رہے ہیں میں نے کہا کہ مسئلہ خلق قرآن میں میں جیل میں آ رہا ہوں کہ حکمرانوں کا حکمرانوں کا مزاج متضلہ کے مطابق ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور میں کہتا ہوں مخلوق نہیں ہے بلکہ غیر مخلوق ہے اس جرم میں مجھے پکڑا اور مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں تو ابن الحسن کہنے لگا کہ میں سومی مرتبہ کوڑے کھا کے واپس جا رہا ہوں ہر بار ڈاکہ کرتا ہوں اور میں اس دھرتی کے اوپر شیطان کا نمائندہ ہوں سویں مرتبہ سزا بھگت کے واپس جا رہا ہوں اور اپنا کام جا کے پھر بھی نہیں چھوڑوں گا مجھے کہنے لگا اے احمد بن حنبل میں تو شیطان کا نمائندہ ہوں اور میں شیطان کی کانڈ نہیں لگنے دی اور تم تو رحمان کے نمائندے ہو کہیں ایسا نہ ہونا کہ کوڑوں کی ضرب سے بھاگ جاؤ اور اپنے موقف سے دست بردار ہو جاؤ کہتے ہیں کوڑوں کی ضرب تو بڑی ہے لیکن جب کوڑا میرے بدن پہ لگتا ہے تو مجھے اس کا جملہ یاد آ جاتا ہے اور میرے میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کا نمائندہ ہو کے شیطان کی پشت نہیں لگنے دی اس نے میں تو رحمان کا رہندہ ہوں تو اسلام کا جھنڈا کیسے نیچا ہونے دوں گا تو پہلا حق اس کتاب رحمت قرآن مجید کا ہے کہ اس کو مانا جائے کہ اللہ کی کتاب ہے تلاوت یہ دوسرا حق ہے سیارہ ڈائجسٹ چھپا تھا اس کا قرآن نمبر اس میں ایک واقعہ لکھا تھا ہندوستان کے کسی مسلمان قبرستان میں تقسیم ہند سے قبل قبرستان میں قبر کھوتے کھوتے ساتھ والی قبر کی اینٹ گر گئی جب اینٹ گری تو قبر کا جو مدفون تھا اس کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا بلکہ ایک تازہ پھول اگا ہوا تھا اور گلاب کی مہک پوری لاہد میں تھی اور وہ اس کے نتنوں کے قریب خوشبو دے رہا تھا لوگوں نے اینٹ واپس کر دی لگا دی تدفین کر کے اس شخص کی جستجو میں نکلے کہ یہ کون سا شخص ہے کوئی اللہ کا بلی ہے کوئی نیک شخص ہے چلتے چلتے ایک بوڑھی عورت کے گھر تک ان کی رسائی ہوئی جو اس کی بیوہ تھی اور ابھی موجود تھی جا کر کے پوچھا کہ ہم نے تیرے شوہر کی قبر کے اندر اسے دیکھا ہے کہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تازہ گلاب کا پھول جو ہے اس کی قبر میں کھلا ہوا ہے تو بتانا وہ کون سا نیک عمل کرتی تھی تاکہ ہمیں پتہ چلے تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ اس کو خاص نیک عمل تھا اس کا عام سادہ سا مسلمان تھا پانچ ٹائم نماز پڑھ لیتا تھا بس کوئی خاص عمل میری نظر میں تو نہیں ہاں یاد آیا قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن قرآن سے پیار بڑا کرتا تھا جب لوگ صبح کے وقت قرآن لے کے بیٹھ جاتے اس کو بڑا دکھ ہوتا کہ میں بوڑھا ہو وہ قرآن نہیں پڑھ سکا تو پھر وہ ایسے کرتا کہ تاک سے قرآن مجید کو نکالتا اتار کر کے کھولتا اور قرآن کو کھول کر کے ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے یہ بھی سچ ہے یہ بھی میرے رب کا کلام ہے یہ بھی سچ ہے یہ بھی میرے رب کا فرمان ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن ہے یہ بھی سچ <تصفح> وہ کہتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ جتنی فرصت ہوتی وہ روزانہ قرآن مجید اتارتا اور ایک ایک سطر پر انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے یہ بھی رب کا کلام ہے اور یہ بھی سچ ہے کہا اس کا یہی عمل ہے کہ جو اس کو قبر کے اندر بہتریوں کا ذریعہ بنا یار قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے والے کو یہ اعزاز نصیب ہوتا ہے تو بتائیے کہ جو اس کتاب کی تلاوت صحت لفظی کے ساتھ کرے اس کے درجے کتنے ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے لیکن زبان کے اندر لکنت کی وجہ سے اس سے صحیح پڑھا نہیں جاتا اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ کے مبو فرماتے ہیں اللہ اس کو پڑھنے والوں سے دگنا ثواب دیتا ہے دو را ثواب اس کو عطا ہے یہ دوسرا حق ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کی جائے یہ معمول بنائیں کہ روزانہ کم از کم دو رقوع ضرور اس کتاب رحمت کے تلاوت کریں کیا اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ دو رقو ضرور تلاوت کریں آج گھروں میں برکت اس لیے نہیں رہی ہمارے گھروں میں جو ہے وہ قرآن نہیں رہا کبھی کسی کا فون آ جائے نہ رات یا کسی کو کام اچانک پڑ جائے تو بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فون پہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاگ ہی رہا تھا بلکہ نیند نہیں آ رہی تھی میں نے فلاں چینل کھولا ہوا تھا اور میں جو ہے وہ دیکھ رہا تھا نیند نہیں نہ آ رہی تو دل بہلانے کے لیے چینل کھول لیا تو میں کہا کرتا ہوں جب نیند نہیں آ رہی تم چینل کھولتے و کاش کے قرآن کھول لیتے چینل تمہیں سکون نہیں دیتا تم قرآن کھولتے قرآن کی آیتیں تمہیں نور دیتی حضور نے فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو کو فتبا کو اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت داتا صاحب سے کسی نے پوچھا اگر کوئی رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو آپ فرمانے لگے پھر مقدر پر رویا کرے اتنا سنگ دل ہو گیا کہ رونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بھی اس کو رونا نہیں آتا فرمایا اگر اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے گا یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے بلکہ حضور فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے اس کتاب رحمت کا تیسرا حق جو ہے اس کو سمجھنا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ پیغام کیا دے رہا ہے یہ ہمیں بتا کیا رہا ہے حضور کی معرفت ہمارے نام خط ہے گو ہم عربی نہیں جانتے ہیں لیکن جب اگر خط کسی کا آ جائے انگلش میں ہم انگلش نہ جانتے ہوں تو وہ چٹھی لے کر کسی پڑھے لکھے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پڑھ کے تو سناؤ خوشخبری ہے یا کسی غم کی بات ہے قرآن مجید عربی ہم نہیں جانتے تو ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو عربی کے مزاج سے واقف ہیں ان کو کہو یہ ہمارے رب کا پیغام ہے جو ہمارے رسول اللہ کی معرفت ہمارے تک پہنچا ہے ہمیں بتایا جائے کتاب ہمیں کیا کہتی ہے اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ پڑھا جائے یہ اس کتاب کا تیسرا حق ہے چوتھا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کیا جائے جن چیزوں سے کتاب منع کرتی ہے ان سے رک جایا جائے, جائے اور جن چیزوں کا حکم دیتی ہے ان کو بجا لایا جائے یہ بھی اپنے دامن میں مضمون بڑی اہمیت رکھتا ہے مجھے وقت کا احساس ہے اور پانچواں حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کتاب کا ابلاغ کیا جائے دنیا کے کونے کونے تک اس کتاب رحمت کو پہنچایا جائے اتنی بڑی صداقت اور اتنی بڑی حقیقت یہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم نے اس کو پوری دنیا تک کبھی تک پہنچا نہیں سکے اس وقت ضرورت ثمر کی کس کتاب کے علم کو جھنڈے کو لے کر کے اٹھے اور دنیا کے ایک ایک گوشے تک اس کتاب رحمت کو پہنچائیں اس کے مفاہیم کو اس کی صداقتوں کو اس کی سچائیوں کو اس کے اجالوں کو دنیا کے ایک ایک کونے تک اور ایک ایک گوشے تک اس کتاب رحمت کو پہنچائیں اور چھٹا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اگر اس کتاب کی کوئی توہین کرتا ہے تو ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں اس کتاب کی توہین نہ ہونے دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہم نے نبھانا ہے جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے وہاں تک ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں ہمیں ضرور سوال ہوگا اللہ تعالیٰ جل شاہو کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب رحمت کی نوکری کی توفیق عطا طافع اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے وہ آخر و داوانہ انل الحمد للہ ربی العال کے ہر آمد. ہر گو میں آمد. قرآن آمد. سنا آمد. کر دم, دم لینا, آمد. لینا آمد. اب رکنا آمد. نہیں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 ب <تصفيق> <تصفيق>